ہو پورا ہے تو بات جو تھی چونکہ صرف چالیس پینتالیس میں جو درد ہوتا ہے اس میں بات پوری نہیں ہو پاتی میڈیا کوشن کی جو ایک آزاد اور بتایا تھا کہ ان حالات کا پورا پورا اشارہ اللہ کے رسول کے حادثی سے موجود ہے مین موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جو حالات ہمیں اب دکھائی دے رہے ہیں ان کا اگر اشارہ موجود ہے تو آئندہ کے جو حالات احادیث کے اندر ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم اس کی روشنی میں مستقبل کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا پیشگوئیاں جو ہیں کسی یعنی عمل کا بنیاد تو نہیں بنتی ہیں لیکن حالات کے رخ کو سمجھنے میں اور چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ و تسلیم نے ہمیں جو بھی حالات جو بھی باتیں دی ہیں ہمارے لیے کو مزدو ہیں وہ اور ان کی جو ہے پیش کی موجودگی میں یعنی ہم کوئی یہ تو ہے نہیں کہ دار مدار سارا پیشگوئیوں پر ہے اور ہمیں اسی کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے بلکہ مسلمانوں کو تو یہ تحریکی جو سطح ہے ہر سطح تو مسلمانوں کی ختم ہو گئی ہے اب مسلمان پاس کوئی ملک بھی نہیں ہے حقیقی معنی میں اور نہ کوئی بادشاہ ہے اور نہ کوئی سلطنت ہے اس وقت مسلمانوں اسلام کے بعد صحیح معنی ہے ایک تحریک ہے جس کو زندہ رکھنا ہے اور سب جب گفتہ اللہ رسول کی ایک تو یہاں دو شرطیں لگائی اللہ تعالی نے ہماری کامیابی کے لیے ایک ایمان اور ایک عمل سال ان دو الفاظ کی تشہیر کرنے سے پہلے اس سیاق کو آپ سمجھ لیں جس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں یہ سورہ نور ہے اور اس میں معاشدین دایات دی گئی تمام سفر کے احکامات لیے گئے ہیں دورت کی ہو گئے ہیں اس کے درمیان میں یہ بات آئی ہے ایک سازش کے پس منظر میں جو مناسب نے برپا کی تھی وہ اس درمیان میں پانچ جاپان جسے ہو گئے تھے آپ بڑھ گئے ہیں لیکن وہ سازش تھی اللہ کے رسول کے خلاف آپ کے گھر کے خلاف اور اس سلسلے میں پھر بعد میں کچھ ہدایتیں آئیں اور پھر بعد میں یہ پیش کی تقبل کے بارے میں کیا ہونے والا ہے یہ ہیں گوئیوں کے سلسلے میں جو میں نے آپ سے عرض کی تھیں جو موجودہ حالات کے سلسلے میں ہیں ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ہم جو اسلام کے غلبے کے لیے مسلمانوں کے غلبے کے لیے بات کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کچھ تقسی نہیں بلکہ ڈسٹنگ جہاں پر شیطان ایک چیلنج کے ساتھ آیا اگر میں کہتا ہوں کہ شیطان کو آپ نے سمجھا یہ ہے کہ کوئی ایسی بہ کے لیے اللہ جی نے چھوڑ دیا ہے اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے شیطان اگر اس پوری دنیا کو اللہ کے مقابلے میں آپریٹ کرنے کے لئے اللہ نے کھڑا کیا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین اقدام دنیا کا سب سے بہترین اپونس بھی ہے دنیا کی سب سے بہترین پالیٹیشین بھی ہے اس لیے کہ جس ذات نے اللہ کے مقابل میں کھڑا ہونے کا حوصلہ کیا ہے اس ذات کو ساری صلاحیتیں دی گئی اور پرانی کریم میں اس کا اشارہ دے دیا گیا ہے کہ شیطان آپ کے پر جو حملہ ہوگا وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ حملہ ورگا بس تفتیذ علیہم بسعودی کا واجلی علیہم بخی علی کا و رجیلی کا و شارک ولولاد عید ہوں کہ تو اپنے پر کی پوری طاقت سے الحمد بسودک والجب علیہم بخیلک اور اپنی پوری عسکری اور فوجی طاقت فی اور ان کی پوری ال اور اپنی معاشی لوگوں کا جو سسٹم ہے اس کے اندر دخیل ہو جا بلا اولاد و عیدم پورے معاشت کی دخیل ہو جا تو شیطان آپ کی اکانومی کو بھی آپ کی معیشت کو بھی آپ کی معاشت کو بھی آپ کی سیاست کو بھی بلند ترین سطح کے اوپر ہے پوری دنیا کی وہ ہر سائنسی تحقیق میں شریک ہے وہ ہر معاشی نظریے میں شریک ہے وہ ہر اس معاشی اسکیم میں شریک ہے جو اللہ کا کلمہ غالب غالب کرنے سے روکنا چاہتی ہے دنیا میں ہر اس میں شریک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں بدشہ میں شریک ہے زیادہ اس کی سازشوں کا اس سلسلہ اسلام کے خلاف جو حضور کے دور میں شروع ہوا جیسا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حضور اقبا سعلم جو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کا آخری میزائل ہے کیا اگرام آ رہے اللہ کی تعریف کرتی تھی شیطان کے مقابلے میں لیکن شیطان کو اللہ تبار تعالیٰ نے ایک چھوٹ دی ہے یعنی اس کو ایک ترجیح دی ہے ایک پریفرنس دیا ہے شیطان اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نیکی کے مقابلے میں ایک ترجیح دی یہ اس کا حق ہے شیطان شیزان نے جو شکایت کی تھی اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کی تھی کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا رہا اور میں تیرا سب سے بہترین بندہ تھا اور میں اس کائنات سے بھی رہا، پر کو تلاشا بھی تھا ہر پروگرام کو لیکن تو نے میرے بجائے انسان کو اس کائنات کا حکمراں بنایا آخر اس سکون ترجیح دی جبکہ میرا تو تجربہ بھی شاہد تھا کہ میں تیرا عبادت گزار بندہ ہوں اور بہترین عبادت گزار بندہ ہوں ہمیشہ سے ایک تجربہ میرے حق میں گویا کے ترجیح دینے کے لیے ایک سفارش موجود تھی میری زندگی یہ تو ابھی نئے نئے ابھی پیدا ہوا انسان اور ابھی تو نے اس کو پریفرنس دے دیا میرے مقابلے میں بغیر آزمائے بغیر اس کا کوئی ریکارڈ سامنے آئے آخری اسے کیوں دیا یہ تو شیطان کی شکایت چونکہ جائز تھی جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی اور مہلت دی اور کہا کہ میں اب یہ پریفرنس تجھے دے رہا ہوں کہ تیرے مقابلے میں انسان کمزور ہے تیری گمراہیوں کا مقابلہ کرنے میں جنت کو میں نے ڈھانک دیا ہے مقلوف چیزوں سے جنت کو مشکل سے حاصل کر پائے گا انسان اور گناہ میں رکھ دوں گا میں کشش تاکہ پھر اثر تجھے ملے گا. گناہ میں خدا تعالی نے کشش رکھ دی جیسے شیطان کی شکایت دور ہو گئے. اس کے بعد اب جو اوپن ایک مقابلہ ہے اور شیطان سے کہہ دیگا کہ سووتی دی کا واردے علین بخیلی کا واردلی کا اشارک فلبمال الولاد ایم یمینی ما ایم شمائل ہر طرف سے تو حملہ آور ہو سکتا ہے انسان کے اوپر tujhe مکمل آزادی دی gayi ab shaitan ne jo hamle shuru kiye hain آخری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا میزائل ہے شیطان اس جنگ میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں اترے گی شیطان نے اس کے بعد سے جو پلاننگ کی ہے اسلام کے خلاف اور ملت کے خلاف وہ صرف یہ عراق کی لڑائی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آ کے تھوڑی رک جاتی ہے وہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے جس کے بڑے اہم واقعات اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو شیطان کا جو مار کا گرم ہے اسلام اور مسلمان کے خلاف بہت صحیح حضور عقوف کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے حملے شکید تھے پہلا حملہ اس کا یہ تھا کہ اس نے حضور عقوف کی آنکھ بند ہوتے ہی ایک دم ارداد کا فسنا کھڑائی کثیر تعداد میں تمام قبائل پلٹ گئے اور مسلمان اسلام سے جو ہے زکات نہیں دیں گے ہم زکات دیں گے ابر صدیق اللہ نے اس وقت جو ہے سنبھالا حالات کو اور کہا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی زکاط میں دیتا تھا تو میں اس کو لوں گا اور چھوڑوں گا نہیں اس کے خلاف جہاد دے گا ایک بڑا فتنا اس کے بعد وہ مسلمہ قذاب کا فتنا جو اسلام کے لیے موت وزید کی کشمکش بن گیا اس کے بعد شیطان کا سب سے بڑا حملہ تھا حضرت عمر عنہ کی شہادت جن کے لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ دجال اور شیطان کی چالوں کو سب سے بہتر سمجھنے والے عمر فاروقی لون کی چالوں کو ایرانی غلام کے ذریعے شہید کیا گیا حضرت عمر فاروق اللہ کو وہ بہت بڑا میں کہوں گا سب سے بڑا سب سے بڑا صدمہ جو اسلام ملا میں اسلام کو حضر فاروق اللہ ہی نے پوری دنیا پر شیطان کو جو ہے حضور نے جو شاباش دی تھی زنی عمر فاروق اللہ کو اور کہا تھا کہ یہ شیطان کی چالوں کو سب سے بہتر سمجھنے والے فرد ہیں چنانچہ صرف پندر, دس پندر سال کے اندر حیرت انگیز صلاحیت کے ساتھ جناب عمل فاروق اللہ نے پوری دنیا میں شیدان کو بسپا کر دیا وہ تہذیب وہ معاشرت وہ سوسائٹی اسلام کی پوری دنیا میں قائم کر دی یہ دنیا جس کی توجہ کرنے سے قاصر ہے آج بھی آج بھی دشمن بھی مانتے ہیں کہ دوسری مثال نہیں ہے عمر فاروق اللہ کی پوری ہسٹری میں پنڈت نہرو نے لکھا ہے لیٹسٹ ڈاٹر میں اندرا گاندھی کے نام کسو اس میں لکھا ہے کہ تاریخ میں پوری ہسٹری میں مجھے عمر کا کوئی مطلب ثانی نظر نہیں آتا عمر فاروق تاریخ تو دھول ہے ان کے پیروں کو مجھے اتنا عظیم انسان دکھائی نہیں دیتا ایک بات میں نے شمار میں آپ کو بتایا تھا آپ جنگی سطح پر دیکھیں جو انقلاب معاشرتی سطح پر برپا کیا حضرت عمر نے وہ تو الگ ہے جنگی سطح پر بھی دیکھیں ورنہ جو ریکارڈ انہوں نے قائم کیا کہ وہ اینٹ کے اوپر تکیا رکھ کے سو جاتے ہیں بادشاہی کا یہ ریکارڈ تو خیر یہ کردار تو آپ کو ملے گا نہیں تاریخ میں لیکن جنگی سطح پر بھی اگر ان کی فتوحات کو آپ کیلکولیٹ کریں تو ایک دن میں ایک ہزار کلومیٹر ان کے گھوڑوں نے فتح کی ہے جس کو, جس کو آپ سکندر اعظم کی فتوحات سے بھی جو ہے کمپیئر نہیں کر سکتے اگر صرف ایک یہ تو ان کی, ان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے جس کا دشمن تھا پٹ نے کہا ہے, اس, کو, اس چیز کو کہا ہے تا, ہسٹری تاریخ کا دھماکہ یہ نے بولا ہے جن عمر فاروق اللہ عنہ کو کہا ہے وہ تاریخ کا دھماکہ بلاسٹ آف دی اس تاریخ جیسے کوئی دھماکے سے ساری چیز اڑ جاتی ہے ویسے ایک انہوں نے ایسا دھماکہ ہے ان کی ذات جو ہے جس نے سب کچھ الٹ پلٹ, پلٹ کر گھر دیا اب دیکھیے کہ ان کی زندگی میں ایک, ایک طرف سے ان کے گھوڑے جو ہے درجہ افراد کا پانی پی رہے تھے دوسری طرف گنگا کا پانی پی رہے تھے زندگی ہی میں عمر فاروق اللہ کی کوئی یہ معمولی ہے آپ سمجھتے ہیں ان کو شہید کرنا یہ شیطان کا ایک بہت بڑا کامیاب ہے اس کے فوراً بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عثمان کے خلاف بغاوت شہادت سلطان کی جو کانسپریسیز ہیں اقبال نے کہا نا کہ میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. اسلام کے خلاف اور پھر جناب عثمان کے بعد تو پھر ایک ای. ایک اسلام کے خلاف جنگ جمل ہوئی جنگ سفیر ہوئی تمام دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے میں صحابہ گرام کی تعداد آٹھ دس ہزار سے زیادہ شہید نہیں ہوئے لیکن صرف جنگ جمل میں دس ہزار اور جنگ سفین uh, सि, کے اندر نوے ہزار یا ایک لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے آپس کی لڑائی کتنا بڑا جیتا جاتا خون تھا اسلام کا بالکل بچہ تازہ خون تھا وہ جو بہ گئے وہ سب صاحب کے تھے جو جتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے وہ قرا اور حفاظ اور قرآن کریم کو سینوں میں لیے ہوئے لوگ تھے اور ان کو شہید ہونے کا مطلب قرآن کریم کا مر جانا تھا دنیا سے یہ شدان نے گویا کہ شدان کی چال کا عروج تھا یوں دیکھا جاتا جو واپس میں اس نے کو دستوں کے لے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم واقع جناب حسن کی شہادت ہے جناب امام حسین کی شہادت ہے یزید اور حسین کی کشمکش ہے یہ سب وہ اسٹیجز ہیں شیطان کے جو اسلام ملت اسلام کے خلاف وہ کرتا رہا تاریخ میں حضور اقدس کی کارواں کو قدم روکنے کے لیے جو پوری صلاحیت استعمال کرتا رہا اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں تو پھر چنگیز خان کا فتنہ ہے جب جنہیں چھٹی صدی میں تمام دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا یورپ میں جب اندھیرا تھا تو اس وقت جو ہے ہماری اسپین اور گرناتا کی سڑکیں اور روشنی جگم آ رہی تھی اس تمام دنیا میں اس نے جو ہے مسلمانوں کو پھنسپا کر دیا جبھی خان کے زبی وہ اور پھر یہ دیکھو کہ انیس سو بیس میں چوبیس میں انیس سو میں یہ خلافت ہے عثمانیہ کی عثمانی خلافت ختم ہوئی بہت بڑا ہے تمام دنیا میں اسلامی خلافت قائم تھی انیس سو تک بھی ابھی صرف اسی سال ہوئے ہیں میں دنیا کے نقشے سے رائے گئے اسی برس تک ہم دنیا کے ساتھ کیا اس کا استعمال انیس سو تیئیس لیکن مصطفہ کمال پارٹی نے اس کا خاتمہ کرایا یہ ایک بہت بڑا اسلام کے لیے دھچکا اسلام کے لیے ایک بہت بڑا اور اس کے بعد پھر مختلف واقعات جو مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہیں اس میں آپ گن سکتے ہیں انڈو میں جو کیمسٹ جس میں مسلمان بنگلہ دیش کا قیام جس میں تیس لاکھ مسلمان شہید ہوئے جنگ خلیج افغانستان کی جنگ جس میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے بیس لاکھ کے قریب روس کا حملہ ہوا وہ شہید ہوئے اس کے بعد یہ پورا تمام دنیا میں شہادتوں کا سلسلہ ریٹیریا فلسطین فلپائن تمام دنیا میں کچلنے کا اسلام لینے والوں کو سلسلہ اور اس کے بعد عراق کی جنگ انیس سو نبے اور پھر عراق کی جنگ یہ مسجد بابری مسجد کا انہضام یہ سب اس کی چالیں یعنی کے جو مختلف کار نامے ہیں جو وہ کرتا رہا اسلامت اسلام کے خلاف یہ تو چند میں نے گنا دیے آپ کو اور اس دور میں بھی شیطان آپ کے خلاف مار کا آ ہے جس کے, جس کے, جس کے, جس کے لئے میں نے آپ کو سنائی تھی لیکن استمام اس کے اشارہ دے دیا کہ آج بھی آپ کے خلاف مار کا آ ہے گیارہ ستمبر جو ڈرامہ امریکہ نے آپریٹ کیا وہ شیتان کے نئے حملوں کی شروعات کا دن ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو ہر اسلام کا نام لینے والا اور اسلام کی بات کرنے والا ہجرم بنایا جا رہا دنیا میں دنیا میں ہر آدمی جو اسلام کی بات کرے اس کو پر اوپر جھوٹے الزامات اور جھوٹی چیزیں بڑھا کر دنیا میں پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گردی کا عنوان بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی ایک پروپیٹ کرنے کی پوری مہم ہے اور ہر طرف سے اور ہر انداز میں ہو رہی ہے یہ تو ایک فیس ہے دوسرا فیس ہے وہی جس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یعنی آپ کی معاشرت کو گندہ اور گردآلود کرنا شیطان کا کیونکہ شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کی دو شرطیں ایمان اور عمل صالح اعتقاد کی صدا پر بھی آپ کو برباد کرنا اور عمل کی صدا پر بھی آپ کو برباد کرنا تاکہ یہ دونوں شرطیں آپ پوری نہ کر سکیں یعنی اسلام کے اور ملت کے قلبے کا خواب پورا نہ ہو سکے شیطان پوری طاقت سے چاہتا ہے کہ یہ دونوں شرطیں آپ پوری نہ کر سکیں نہ آپ ایمان پر باقی رہیں نہ آپ عمل صحال پر باقی رہیں کیونکہ اللہ نے ایمان اور عمل کے بادہ بحم خان یہ دونوں چیزیں وہ چاہ رہے ہیں چاہیے معاشرت کی صدافر پر آج تمام دنیا میں انٹرنیشنل جو ماحول ہے اس میں اسلام کی بنا جو معاشرت ہے اور اسلام کا جو رہن سہن ہے اور اسلام کے جو سوچ کا انداز ہے اس کو بدنام کرنے اور اس کو برا کرنے کی ہر طرح سے کوشش ہے اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں لایا ہے وہ جہاں آپ چاہتے ہوئے بھی اسلام پر عمل نہیں کر پاتے ایمان اور مالے ساحل کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے اس میں خاص ہاں طور سے یہ اس کا جو ٹارگیٹ ہے اسی میں وعدہ اسی میں ملتا ہے ٹارگیٹ مسلم اور اس معاشر کو بدلا کرنے کے کئی راستے اس کے پاس ہیں مسلسل ایجوکیشن تعلیم ہر دانشور آپ سے یہ کہتا ہے کہ تعلیم میں مسلمان پیچھے ہیں اس لیے برباد ہو رہے ہیں مسلمان یہ شیطان کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے تعلیم یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے وہ آپ کے ایمان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے آپ کے ایمان کو شیتان آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا یہ نظر آپ کے سامنے نہیں ہے کہ وہ لوگ جو تعلیم گاہوں سے نکلتے ہیں وہ سب کچھ ہوتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہوتے سب کچھ ہوتے ہیں مسلمان نہیں رہتے وہ ان کے دنوں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اس لیے تعلیم پہ زور ہے شیتان کا تعلیم کے نام سے جو چیز آج رائج ہے وہ ایک بہت بڑا جراثیم جرسوا ہے جو آپ کے ایمان کو کھا رہا ہے اکبر نے کہا تھا کہ ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارے نوردیپ ہو گئے غضب یہ ہے کہ بھج جاتے ہیں تب جا کر سمجھ ہم تعلیم اکبر نے یہ بھی کہا تھا کہ یوں قدر سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی تعلیم جو ہے ایک تو اس ماحول کی وجہ سے جو وہاں ہے وہ نصاب جو وہاں ہے جس میں کہیں خدا کا حوالہ نہیں ہے کہیں بھی یہ اس لیے ہوتا ہے ہارڈ ہاؤس مل کے یہ بن جاتا ہے وہ ملک یہ بن جاتا ہے ہر چیز میٹر اس میں کہیں اللہ کچھ نہیں کرتا ہے اس میں اللہ کا حوالہ کہیں نہیں ہے نہ اللہ کے قدرت کے نظارے ہیں اس کا میں کہیں ہر چیز کی ایک مادی توجہ موجود ہے اللہ کو جو ایکسپٹ کر دیتے ہیں وہ تو الگ ہے نصاب میں کہیں نہیں اللہ ماحول میں بھی کہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھ کر لڑکے لڑکیوں کو پڑھانا تاکہ وہ فوہش جو پہلا اٹیک تھا اسلام کا شیطان کا آپ کو یاد ہے کہ جنرل سے آدم کو نکلوایا تھا تو پہلا اٹیک یہ کیا تھا کہ کپڑے دروا دیے تھے ہوا کے یعنی فہرش کے راستے سے پہلا حملہ کیا تھا اس نے یہ اس کا وہ آئٹم ہے جو ہر جگہ استعمال کر رہا ہے وہ آپ کی معاشرت کو بدلا کرنے کے لیے تعلیم گاؤں سے شروع ہوتا ہے وہ ادب گاؤں میں جاتا ہے کلچرل پروگراموں میں جاتا ہے ہر ادب میں آرٹ میں پروپیگنڈے میں ہر جگہ سے وہ اس کوشش کو پھیلا رہا ہے آپ کے اندر تعلیم گاہیں بھی جو ہے تعلیم سے کہیں زیادہ فوش کو پھیلانے کا ذریعے تعلیم گاہوں میں کیا ہوتا ہے آج کی تعلیم گاہوں میں وہ تعلیم ملتی ہے جو خدا کے حوالے سے بے نیاز ہے اور وہ ماحول ملتا ہے جہاں بچے بچیاں بیٹھ کے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ آگ اور پانی کو ایک ساتھ ملاؤ تاکہ وہی بلاسٹ جو شیطان چاہتا ہے وہی جو, جو جس کے ذریعے اس نے آزم کو نکلوا دیا جنت سے وہ بھی رہنے گی بفوحاشی وہاں پر وہ مکس کلچر ملے جہاں اسلام ملت کا حوالہ نہ ہو وہاں پر وہ بات چیتیں ہوں لوگوں کی اپنے دوستوں اور لڑکیوں کی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جہاں کہیں دینوں ملت کا حوالہ نہ ہو وہ ماحول بنے وہاں کی جو ہے ایکسٹرا کورس جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں پکنک منانے جانا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے یا مکس پارٹیز ہیں اس میں کہیں اسلامی معاشرت کی جھلک نہانے تعلیم یہ ہمارا کر رہی ہے یہ جو جو, جو اس کی چال ہے ممتا ادب کے نام پہ آپ دیکھیں خاص طور سے مسلم ادب میں شیطان نے فوش اتنا بھر دیا ہے کہ آپ تعجب کریں مسلم ادب میں خاص حتیٰ کہ جو مدارس میں بھی ادب کے نام سے چیز پڑھائی جاتی ہے وہ بھی سراسر فوش ہوتی ہے ارب ادب یہ بدنبی یہ مقامات یہ سب ملبا یہ سب خوش ہوتی. اور اردو ادب فورش سے بھرا ہوا ہے سوائے ساکی شراب میں خانے کے اس میں ہے کیا گال بال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اردو ادب جس کو مسلمان اسلامی ادب کہتے ہیں جس کے لیے مرے جاتے ہیں کہ اردو کی لڑائی اردو کی لڑائی اردو کی لڑائی اردو کی لڑائی اردو, کی لڑائی اردو سب سے بڑا ہتھیار ہے اسلامی معاشرت کے خلاف اس دور میں اس میں جو کلچر پیش اس میں میرا جی ہیں اس میں عصمت چگتا ہی ہیں اس میں سادسن منٹو ہیں یہ کلچر جو ہمارے اندر کو پیدا کر رہا ہے اس کی تلمیحات اس کے اختیارات سب ہیں بس اس میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے اس کی شان میں گا رہا ہے وہ کچھ بھی یہ اس کے گالبال کا تذکرہ کر رہا ہے فراق حضر کے افسانے ہیں ایک وہ ماحول جو اللہ سے جوڑنے والا نہیں ہے ایک ماحول جو آدمی میں وہی خوش کی تصایا کرتا ہے اور پھر اس میں زبان کے نام پر آپ دیکھیں اردو کا سرلیکرن کیا چیز ہے کہ سرلیکرن کیا جائے یہ تہذیب یہ کلچر کیوں چلتا مجھ سے کیونکہ اس میں عربی کے وہ الفاظ ہیں جو ہمیں قرآن سے جوڑتے ہیں سرلیکرن کا مطلب ہے اس میں سے عربی کے وہ لفظ کھینچو تاکہ یہ قرآن سے ٹوٹ جائے جو تھوڑی بہت بھی جڑی ہوئی مطلب یہ ہوتا ہے چال کی شدان کی سنجھے سرلیکرن اس میں عربی کے الفاظ نکالو تاکہ قرآن اور اسلام کے لٹریچر سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے اور یہ سنسکرت سرلی اس کی, کی لکھو بدلنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس میں نہ لکھا جائے چونکہ عربی سے مثال ہو عربی سے مشابہ ہوگی تو قرآن سے جڑے گی جیسے ہند دیو ناگری لپی بھی لکھا جائے یہ سب چال ہوتی ہے یہ سب چالیں اور پھر معاشرت کے سطح پر اور کتنا ہے کیا کیا ہے اب ساتھ پر آپ کی کالونیز بن رہی ہیں شہروں میں آپ جائیے ایم آئی جی ایل آئی جی کالونیز بن رہی ہیں مکس رہ رہے ہیں آپ وہاں پر مکس معاشرے میں جہاں مسلمانوں کے رہنا بہت ممکن نہیں تو ممکن نہیں ہے یہ کالن گورنمنٹ بنا رہی ہے جگہ جگہ کیوں بنا رہی ہے کیونکہ معاشرے میں جب آپ مکس میرا فرتے ہیں تو آپ کی اسلامی پہچان ہو جاتی ہے وہاں کے اپنے ایڈکیٹ ہوتے ہیں وہاں کے اپنے آداب ہوتے ہیں وہاں کے رہن سہن کے اپنے انداز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی پہچان کی جاتے ہیں سبز رہائش ہے اسلامی جو علامتیں ہیں جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہیں ان کو مذاق کا موضوع ہمارے یہاں بنا لیا جاتا ہے یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے کہ اسلامی علامات کو مذاق کا موضوع بنا دیا جائے جس آدمی کی داڑھی ہے وہ مذاق کا موضوع بنے گا جس آدمی کی ٹوپی پہنتا ہے وہ مذاق کا موضوع بنے گا کیونکہ اسلامی علامت ہے جو عورت پردہ کرے گی وہ مذاق کا موضوع بنے گی ننگا جو ہے اسمارٹ کہلائے گا جو کپڑے پہنے گا اس کا مذاق اڑے گا یہ کتنا بڑا فراڈ سیزان کر رہا ہے جنہیں شرمانا چاہیے تھا وہ بہیائی سے ناچ رہے ہیں اور جنہیں پاکیزم لوگ تھے وہ شرما رہے جو جن کی تہذیب میں پاکیزگی ہے وہ شرما رہے اسلامی علامات کو کے شرما رہے ہیں جو بھی پہن کے شرما رہے ہیں کپڑے پہن کے شرما رہے ہیں مسلم عورت پردہ کر کے شرما رہی ہے شیطان کے دیہات چال نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلامی علامتیں تھیں جو اسلام سے اسلامی تہذیب ہمیں جوڑتی تھیں وہ ہمارے یہاں مذاق اور تمسر کا موضوع بن گئی جہالت کی پہچان بن گئی اور اسلام سے جتنا ہم دور ہوئے اتنا اسمارٹ اور عقل مندی کا نشان بن گئے ہم حضور کے صحابہ کی, کی تہذیب سے جتنا دور ہوئے اتنا سمجھدار عقل مند کہلائے کیسا پوائنٹ کھیلا اس نے آپ کے ساتھ تہذیب کو کہاں سے کہاں پہنچایا اس نے آپ کا دیکھیں پارٹی یعنی خواتین پہ تو خاص نگاہ اس لیے کہ عورت ہی کا فتنہ ہے وہ جس کے ذریعے آدم نکل کے آئے تو عورت پہ تو خاص نگاہ ہے عورت کو تو شیدان نے خاص طور سے ٹارگٹ بنایا اپنا کہ اسی کے ذریعے پورے معاشرے کو گندا کرنا ہے اس میں فوج پھیلانا ہے اسٹیچوز بن رہے ہیں ننگے اسٹیچیوز بن رہے ہیں اشتہارات کے اوپر ٹی وی میں ننگی عورت ناچ رہی ہے اشتہارات میں میری ایک بہن نے آج ایک سوال کیا ہے یہ اور سا میں اس کے پس منظر میں دو چار باتیں کہوں گا اس لئے پس منظر میں انہوں نے عورت کے کردار کے سلم پوچھا ہے تو عورت کو تو خاص طور سے ٹارگیٹ بنایا ہے شیدان اس کلچر میں شروع سے جس بنا رہا ہے پہلے جیسے بنا رہا ہے ہوا کو اس نے الاکار بنایا اہ کار اس مانا کر بنایا کہ آدم ہوا دونوں کپڑے اتروائے اس کا پورا کیا سیاق ہے وہ تو آج کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی پہلی چال تھی آدمی کی پہلی نازک وہ تھی اس کو آج تک بھی استعمال کر رہے ہیں کچھ چیزیں ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو لباس پہنے جا رہے ہیں خواتین کے ان کی جسمانی ساخت کو نمایاں کر رہی ہے جو کہ کانٹیکس بخش قابل حسن ہو رہا ہے جہاں پہ اپنی جسم کو نبوا رہی ہیں دکھا رہی ہیں ساری دنیا کو نظرا نہیں فرما رہی ہیں اور سارے لوگ بیٹھ کر کے آرام سے نظارے فرما رہے ہیں ان کو جو ہے اس بہوش کا کھلا کھلا نظارہ ہو رہا ہے ایسا تو تاریخ میں شاید پہلے گندے دور میں بھی نہیں ہوا ہوگا سب کچھ ہو رہا ہے جتنی طرح سے عورت کو جتنا بہنا کر رہا ہے یہ اس چال ہے معاشرے کی نفا کے پورے معاشرے گندہ کر دیں لیکن نگاہوں کو گردالو کریں اس لیے سورج مہوش کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے جو ہے ٹیسٹ کیا ہے کہ اس راستے سے ابھی یہ دیکھیے کہ جو سسٹم چل رہا ہے فیملی اور جو سہلابیں چل رہے ہیں دوسری تہذیب وال ہمارے یہاں جو تہذیب ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے اسے اپنی شناخت کھو جا رہے ہیں نام تک تو ہم رکھ نہیں پاتے ہیں وہ جو ہمارے اسلامی پہچان کو ظاہر کریں اب دیکھیے لڑکیوں کا نام سیما رکھا جا رہا ہے شہلا رکھا جا رہا ہے کیوں رکھا جا رہا ہے اسلامی پہچان کا نہ ہو جائے اسی کو رکھا جا نام بھی نام تک جو ہے چھپانا نام بھی وہ جو سیکولر ہوں تھوڑے سے ان کو بھی ہو ہمارے کلچر میں ہماری ہر تہذیب میں پوری فہوش تو اتنا کھلا ہوا ہے کہ سیکس ایجوکیشن باقاعدہ اب گورنمنٹ سفارش کر رہی ہے کہ ہونی چاہیے چھٹی کلاس پورنو کلچر جوانوں کے لیے سیکس کلچر جو ہے بچوں کے لیے بچوں کو سیکس ایجوکیشن چھٹی کلاس سے دی جائے اور جوانوں کے لیے پورنو کلچر کھلے بھی فہشی کی اجازت ہے یہاں پر اگر چوراہے کے اوپر ایک ننگی اورت کی تصویر لگی ہے یا کسی بھی ہماری ایجنسی کی بھی تو کوئی پولیس والا نہیں پوچھے گا لیکن اگر آپ یوں کہیں گے کہ عورتوں کو پردہ کراؤ تو فوراً آپ کو آتوادی گوشت کر دیا جائے گا وہ جرم ہو جائے گا آپ کے خلاف رپورٹ ہو جائے گی لیکن کوئی بھی گندا جو ہے گندے سے گندا اتنا خود کھڑے ہو کے قانون کے محافظ دیکھیں گے انہیں اس میں کوئی جرم دکھائی نہیں دے گا شہدان کتنا کامیاب ہے اپنی چالوں میں آپ یہ دیکھیں تو یہ چیزیں جو آج اس کے اہ کار ہیں میں نے اس میں کچھ اس کے پوائنٹ لیے تھے کہ آپ دیکھیں گے میڈیا میں دیکھیں رسل رسائل میں دیکھیں کتنا خوش کوئی اخبار پڑھ نہیں گھر میں لا سکتے آپ تو یہ بھی لا نہیں سکتے ہر جگہ جو ہے نہیں ہاں آپ دیکھیں گے اگر یہ کسی پران چال, چال کے تحت نہیں ہو رہا ہے ضرورت کے تحت ہو رہا ہے تو جس نے مجھے کہ خالص مردوں کی چیزوں کو کے دل و نظر کو آپ کا وہ ایمان جو ہے نا اس کو متاثر کرنے کی کیونکہ کسی کو زمین میں ایمان کا پودا نہیں کھلا کرتا کبھی بھی. جب دل کے اوپر گندی جذبات آ جائیں تو وہاں پر ایمان اور کسی آخرت کا پودا کبھی سزا نہیں ہوتا خزان اس بات کو جانتا ہے کہ اس زمین کو برباد کرنے کی تاکہ یہ پودا نہ کھل سکے سب سے آسان سب چیزیں جیون ورثہ ہو جو ہے گندہ کر دیا جائے اور ناپاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے سپریٹ سوسائٹی بنائی ہے پاک چیز آ سر ہر اعتبار سے جو ہے اسلامی پہچان اسلامی چیز میڈیا میں ہمارے پوچھ ہے اور کلچر پروگراموں میں ادب میں قوم و وطن کے درانے لوگ گا رہے ہیں زیادہ زیادہ اور ویسی بھی جو نمائش ایگزیبیشن ہو رہی ہیں یہ افغانستانی کلچر ہے اور یہ شامی کلچر ہے اور یہ عراقی کلچر ہے بدھ تراشی،, تراشی یہ ہمارا کلچر بن گیا سنگ تراشی یہ ہمارا کلچر بن گیا مصر میں دیکھو تو فرونوں کو مجسمے لگے ہوئے ہیں ایران میں دیکھو تو شاہ ایران کے مجسمے لگے ہوئے ہیں عراق میں دیکھو سدام صاحب کو مجسمے لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے مجسمے سازی یہ بت پرستی اور بد گری کا یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں رشتے دان کے چلنا تو اور کیا ہمارے پورے معاشرے کو گر ڈالو ہمارے پورے پلیئرس کو گرا دینا چاہتا ہے وہ ہمارے ایمان ہمارے عملے سالے کو پورا گرا دینا چاہتا ہے ہمارے گھروں میں وہ کلچر ہے ہم اپنے بچے سے نام سنوا کے تو سمجھتے ہیں سے ناف سنوا دیے اگر بچے سے تو لوگ یوں کہیں گے کہ بڑا کوئی پرانا خیال ہوگا دقیانوسی آدمی ہے ٹونکل ٹوئنکل کہلانے میں بڑا فخر ہوگا ہمیں پائے وہ شراب خور ذنا کار بدماش بد گردار عورتوں سے کہا ہم نے نقاب ڈالو تو عورتیں برا مان گئیں اب سانس پھیلا تو سب ڈانٹا باندھتے پھر رہے مرد میں ڈاٹا باندھے پھر رہے اللہ کے رسول نے کہا گھٹنے ٹہنے مت کھولو ہم نے نہیں ارے یہ تو بہت نقیلو سی بات ہے ہم نے تو کہنے میں گھٹنے کھول دیے ہم نے نیکر پہن پھیل رہے ان کے کہنے میں گھٹنے کھول دیے تو ہمیں شرم نہیں آئی بالکل شرم نہیں آئی ہم نے کہاں رکھا اللہ رسول کو کہاں رکھا شیتان کے ایجنٹوں کو یعنی آپ کبھی گہرائی سے سوچیں گے کتنا کامیاب ہے وہ اپنی چالوں میں ہمارے ایب, ہمارے پورے معاشرے کو گرد کرنے میں کتنا زیادہ کامیاب ہے وہ جیسے میں نے کہا قرتوں کو نقاب ڈالنے میں بڑی پریشانی تھی آج شیطان کے کہنے پر تو شارس کے نام سے سبھی ڈھاٹا باندھے پھر رہے تو کسی مرد کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے اب اس میں پولوشن ان کے نزدیک پولوشن صرف ہوتا ہے فزیکل کوئی روحانی پالوشن نہیں ہوتا کوئی کردار کا پالوشن نہیں ہوتا اس سے تو جو ہے انفیکشن ہو جائے گا جسمانی انفیکشن تو ہوتا ہے روحانی انفیکشن نہیں ہوتا جو اللہ کے رسول نے روحانی انفیکشن سے بچانے کی جو ہمیں ہدایت دی ہیں ان کو تو ہم نے بہت کمتر سمجھا ہم ہنس کے مذاق میں اڑا دیا یہ پرانی باتیں ہیں پرانی چیزیں ہیں اور نئی چیزوں کے نام پہ شیدان کی ہر چیز کو ہم نے قبول کیا وہ ہمارے مال میں شریک وہ ہمارے گھر میں شریک پھر اموہ علی بال وہ ہماری معاشرت میں شریک شیئرس لے رہے ہیں ہم لوگ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی اب شیدان سائنس کی دنیا میں کتنا بڑا کارنامہ کیا آپ کہتے تھے اس نے اس کا دودھ پی لیا تو وہ اس کا بیٹا بن گیا اسے اس نکاح نہیں ہو سکتا اسے اس یہ رشتہ قائم ہو گیا اس, اس نے بلڈ بینک بنا دیے کچھ پتہ نہیں کون کس کا دودھ پی رہا ہے آپ کے رشتے ہی ٹوٹ گئے سارے اب تو بینک بنا رہا ہے وہ کہ وہاں سے جو ہے آپ لیں اسپرم لیں اور کسی بھی عورت کے رحم میں انجیکٹ کر دیں وہ بچے کی ماں بن جائے گی پتہ نہیں کون باپ ہے اس کا پورا معاشا حرامی بن جائے گا کہاں گئے آپ کے فکی آداب فقی ضابطے سارے کے سارے اسپرم بینک بلڈ بینک کے جیسے ہوتا ہے سب دودھ کے بینک بھی بن رہے ہیں سارے رشتے ادپتل ہو جائیں آپ کے حلال و حرام کی ساری حدود مٹ جائیں ٹائمنگ ایسی اس نے ایک ٹائمنگ کے ذریعے شہزاد نے کیا ہے آپ کی ڈیوٹی کے ٹائم ایسے ہوں گے کہ آپ کی نماز نکل جائے گی مثال کے طور پر آپ کا بچہ جی اسکول میں پڑھ رہا ہے ٹھیک ایک بجے اس کی کلاس لگے گی تاکہ وہ جمع کی نماز نہ پڑھ سکے ٹرین اس بات چھوٹے گی جب آپ کی نماز جائے ٹی وی پہ پران بچے اس وقت آئیں جب آپ کی نماز جائے اس میں ایک ٹائمنگ کے ذریعے شیطان جو ہے توقید اور نظام الاوقات اس کے ذریعے بھی آپ کے جو ہے پورے سماجی سسٹم کو درم برہم کر رہا ہے سارے آفیسز کے ٹائم اور آپ کے جو ہے تمام اہم جب فلائٹس اوڑھنے کے ٹائم ٹرین چھوٹنے کے ٹائم ایسے سب آپ کی نمازس میں گڑبڑ ہو جائیں آپ کے حلال و حرام کے امتیازات مٹ جائیں آپ کے نگاہوں کی قیود مٹ جائیں ہر طرف سے ہم آور ہے گا آپ کو وہی قرآن کریم جیسے کہا نا وہ چاروں طرف سے گھیر لگا امینی شما اللہ شاکرین ہر طرف سے گھیر لوں گا میں اے اللہ اس کو ہر طرف سے وقت بھی گھیر لوں گا اس کے گھر میں بھی اس کو گھیر لوں گا اس کے گھر میں بھی فوج پہنچاؤں گا تو ٹھیک ہے پہنچائے گا پہلے سنیما ہار جانا پڑتا تھا اب سنیما آپ کے گھر میں آ رہا ہے وہ گھر میں پہنچا رہا ہے آپ کے پورنو کلچر ہے بیوٹی کانٹیسٹ ہے نمائشی وہ ہو رہے ہیں اور کپڑے روز بروز مختصر ہوتے جا رہے ہیں خواتین کے درجیوں کا ٹائم بچا رہے ہیں میکپ کاسمیٹک کلچر ہے گھنٹوں میک اپ کر رہی عورت بیٹھی گئی اس سے کیا ہو رہا ہے میک اپ کرے گی تو دکھانے کا شوق بھی ہوگا گیا پردے کا پردے کا پورا سسٹم ختم گھنٹوں اپنے لبارس کو سجایا ہے تو کوئی دیکھے گا نہیں تو بیکار ہے سنگارا اندھورا رہ جائے گا لہذا وہ سب جو معاشرتی آداب تھے وہ ختم ہوئے پھر اس میں نیل پالش لگی ہوئی نماز کیسے پڑوں وقت ہے نماز بھی جائے گی حجاب ختم ہوگا نمازیں بھی جائیں گی پورا آپ کو پتا چلے نے آپ کے علماء کی جماعتیں دعوی مطالبہ کرے گی ہماری خواتین کو 33% پرسینٹ ریزرویشن ملنا چاہیے اس میں علماء کی جماعت آگے آگے ہوگی لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس مطالبے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کی خواتین گھر سے نکل کے پارلیمنٹ اسمبلی میں بیٹھیں گے غیروں کے ساتھ اور اس سے آپ کا تہذیبی جو پہچانے وہ ختم ہو جائے گی لیکن علماء کو بھی پہچان نہیں شیطان کی چالو کی وہی سمجھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ ہماری خواتین کو الیکشن میں کھڑا ہونے کا نہیں رہا ہوں اور شیطان نے بھی سوچا کہ صاحب جو ہے اتنی پرسنٹ تو اس وارڈ اس, اس سے تو خاتون نہیں کھڑی ہوگی اور آپ لگے ہوئے ہیں لائن لگاوے کہ ہماری بیوی کھڑی ہوگی ہماری بہن کھڑی ہوگی کیونکہ نہیں تو ہمارا حق مارا جائے گا آپ حق کے چکر میں ہیں اور شیدان اپنا پائنٹ کھیل رہا ہے اس کی چالیں ہم سمجھ نہیں پا رہے کہاں کہاں سے وہ ہماری تہذیب پر ہماری معاشرت پر ہم لاور ہے تعلیم کے نام پر فیشن کے نام پر کاسمیٹک کلچر کے نام پر بیوٹی کانٹسٹ کے نام پر پب کلچر ٹرکی پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں مستوبا کمال پاشا صاحب کو میں نے کچھ کہہ دیا تو دو, دو لوگوں نے مجھ سے کہا گلی کوئی گلی ایسی نہیں ترکی کی جس میں شراب خانہ نے کھلوایا اور شخص نے مسجد تو نہیں ہے لیکن ہر گلی میں یہ کچھ آدمی کے ایڈوانس ہونے کی پہچان تو کوئی ایک وہ تو نہیں ہے پھر فوج کے لیے تو کیا کیا, کیا کچھ نہیں شیطان شیتان کرا ہر جگہ کی اس میں ایڈس کا اشتہار کیا سمجھتے ہیں ایڈس کا اشتہار ہے وہ, وہ فوج پھیلانے کے لیے مانے حمل گولیوں کا اشتہاری یہ گولی کھالیجیے وہ گلی بچے پوچھ رہے کیا،, کیا ہوتا ہے ایک ایک بچہ گھر میں بیٹھا آپ کے دیکھ رہا ہے اس کا ذہن اس کا فکر جو ہے آلودہ ہو رہا ہے گانے گھر گھر میں ان پوش وہ تہذیب آپ گھر میں جا رہی ہے کہ جن آنکھوں میں آب نہیں رہی اس دن میں ایمان کیا رہے گا کیا رہے گا ایمان یہاں سے چھنگی آپ کا ایمان کون سا راستہ چھوڑا ہے اس نے جو جس پر آپ کے اوپر حملہ نہیں ہے وہ کون سا راستہ چھوڑا آپ کے اوپر کوئی نہیں بھاگ کبھی کبھی اگر آپ مسجد میں چلے گئے تو وہاں وہاں پر مولوی کے روپ میں موجود ہے شیطان وہاں ملت کے ٹکڑے کرا رہا ہے ٹکڑے بکڑے کرا رہا ہے وہ وہاں پہ آپ کو دیوبندی و اور بریلوی سنی اور حدیث پر لڑا رہا ہے وہ اور اپنی روٹی سیدھی کر رہا ہے وہ. وہاں پہ وہ مولوی کے روپ میں موجود ہے کہیں وہ کلچر کا نمائندہ بن کے موجود ہے کہیں وہ بیوٹی کانٹسٹ کرا رہا ہے اور کہیں وہ مناظرے کرا رہا ہے آپ تو اس کی شکلیں بھی نہیں پہچان سکتے وہ کتنے میں بدلتا ہے کیونکہ یہ صلاحیت اسے اللہ تعالی نے دی ہے اللہ تعالی نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے اس کو پوری چھوٹ دی ہے پورے الاؤنس دی ہیں ایک الاؤنس آپ کو دیا ہے نا کہ بغیر آپ کے کسی تجربے کے آپ کو خلیفہ بنایا ہے دنیا کا تو اس کے بدلے میں یہ اس کو دیا ہے کہ اس کے پوری طاقت دی ہے اور مقابلے کے لیے آپ کے پاس ہے صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس اور وہ اسی سے بدگمان کر رہا ہے آپ کو انہی سے بدگمان کر رہا ہے انہی سے توڑ رہا ہے آپ جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا آپ کا کعبہ ہے جس سے آپ جڑتے ہیں اور آپ کی کتاب ہے جس سے آپ جڑتے ہیں اور آپ کا رسول ہے جس سے آپ جڑتے ہیں رسول ہے آپ کا نزیاتی قبلہ کابہ ہے آپ کا جغرافیائی قبلہ کتاب ہے آپ کا قانونی قبلہ یہ تین آپ کے قبلے ہیں تمام دنیا میں مسلمان جڑتے ہیں اور تینوں پہ اٹیک کر رہا ہے وہ رسول سے آپ کا رشتہ بھی کمزور کر رہا ہے کعبے کو دشمن و قبضے میں دے دیا اس نے اور کتاب کتاب سے اس طرح سے توڑا ہے وہ آپ کو وہ اس کا دس نہیں ہونے دے رہا لوگوں میں وہ اس کے الفاظ میں سواب بتا رہا ہے خالی ایک لفظ میں دسنے کیوں کا ثواب ہے کہیں اس کے اندر نہ چلے گئے اسے پڑھ نہ لیا کہیں اس کا میسج نہ مل گیا تمہیں میسج تو بتائیں گے وہ جو اس کے ایجنٹ ہیں اپنے حساب سے جیون سے آج چاہیں گے بتائیں گے سے چاہیں گے چھپائیں گے ایک تو کتاب ابھی ادیم نند وہ بتائیں گے ان کو حق دے گا وہ پوری کتاب کو ارے یہ تو علماء کے سمجھنے آگے میں آپ کے سمجھنے کی بات نہیں کیا کہ ٹال دے گا بائی پاس کر دے گا اس کو قرآن سے بھی توڑے گا کعبے سے بھی توڑے گا رسول سے بھی توڑے گا کیونکہ یہی تو تین آپ کے انسپریشن ہے یہ تو مرکز قوت ہیں آپ کے یہ صورت ہے اس کی چال کے ایک مختصر میں نے کبھی تفصیل سے اس بات کو مزید کہوں گا لیکن یہ کہ آپ سمجھیں کہ اس طرح سے وہ آپ کے اوپر ہم لوگ کی معاشرت کے اوپر ایمان کے اوپر آپ کے ملسالے کے اوپر تاکہ آپ اس پیشگوئی کے حقدار نہ ہو سکیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے ان حالات کے اشارے اللہ کے رسول نے حدیث میں موجود ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بار میں آپ کو سنائی تھی کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت کہ عراق کو گھیر لیا جائے گا اللہ کے رسول نے شاید فرمایا آپ نے فرمایا قریب ہے وہ وقت جو کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے یہاں سے آپ نے بتایا کہ ایسے اٹھیں گے لشکر کراسان کی سرزمین جو افغانستان کی سرزمین ہے اور جو پاکستان کا بارڈر ہے سرحدی ریاستیں آپ نے فرمایا اٹھیں گے یہاں سے وہ لشکر پھر جب تمام اسلام کے لیے حالات وہ ہو جائیں گے دیگرگوں ہو جائیں گے کہ پھر وہ اٹھیں گے تو پھر ان, رج... ان... ان جھنڈوں کو کوئی روک نہ پائے گا لاتزالطائی فتح ظاہرین علی الحق منصورین الزرحمن خز الحمتا پھر یہ ابو رہدیث کو میں نے سنائی تھی منیت العراف الدی الحماء و کفیزہ مصر اور پہلے عراق کو جو ہے ناکہ کر دی جائے گی اس کے پاس گندم گیہوں غلہ پیسہ کچھ نہ جا پائے گا پھر شام کی پھر مصر کی یہی ہوگا اور تم ذہی الخوار ہو جاؤ گے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ جابر کی حدیث ہے یو شکو درحم القفیز کالو لمز عالک یا حکیم کی حدیث ہے قریب کے اعلی عراق ان کے پاس نہ درہم آئیں گے دنیا بھر سے نہ پیسہ آئے گا نہ غلہ آئے گا ہم نے پوچھا کون کرے گا یہ آپ نے فرمایا یہ کریں گے یورپ والے من قبر یمنا اون نظالی سما کالا یو شکم شام پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر شام کے ساتھ بھی یہی یہ ہوگا یہ آپ نے شاء وہی نے کہا کی حدیث ہے یو شک الفراد بھیل نا سارو قریب ہے کہ فراد کی یہ گلف جو ہے یہ اگلنے لگے گا سونا سونے کا پہاڑ نکلے گا یہاں سے اور لوگ کہیں گے لوٹ لو اس کو اس سے پہلے کہ نہیں تو یہ سارے لوگ یہی کھا جائیں گے اور پھر اس پر قتل و قتل شروع ہو جائے گا یہ سب یہ سب احادیث اللہ کی رسول کی اور پھر آپ نے انہی احادیث میں یہ بھی اشاعت فرمایا کہ قرآن کریم کے آیت تھے یہود کے بارے میں اور بنا نے آپ سے آس کیا تھا کہ حیرت ہوتی ہے جب اللہ کے رسول کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو جو جغرافیہ آپ بتا رہے ہیں یعنی جو سب بتا رہے ہیں کہ یہود سے آخری مار کے جو داستان اللہ کے رسول سنا رہے ہیں مسلم یہود کا جو لیڈر ہے جس کو دجال کا نام دیا اللہ کے رسول نے حالانکہ دجال ایک تہذیب ہے پوری کلچر ہے یہ موضوع آج نہیں ہے میرا تو وہ آخری مار کے آپ فرارے کہ افیق سے شروع ہوگا افیق اور دوسرے دن آپ رایا پر ہلاک ہو جائے گا وہ افیق جو ہے آج موجودہ اسرائیل کی اس, اس سرحد پر واقع ہے اسرائیل کی دو سرحدیں ہیں اور لطف جو ہے دوسری طرف دوسر ہے یعنی جب آپ جائیں فلسطین کو پار کرتے ہوئے تو پہلے افیق سے فلسطین میں گھستے ہیں فلسطین سے پھر اسرائیل میں آپ گھس جاتے ہیں تو پھر لود آ جاتا ہے اس وقت اسرائیل تھا بھی نہیں اس ٹائم اور لد کوئی قابل ذکر مقام بھی نہیں تھا جس میں آپ نے نام مینٹین کیا ہے وہ آج اس کا آرمی بیس ہے اسرائیل کا اور افیق سے شروع ہوگا آپ نے فرمایا یہ افیق جو ہے یہ گھاٹی ہے ایک جو فلسطین کے برابر میں جہاں شام ختم ہوتا ہے وہاں پر وہاں سے آپ نے فرمایا شروع پھر آپ دمش سے بتا رہے ہیں اس کا آغاز یہ سارے پھر آپ اسی دور میں غزوہ ہند کی بات بھی کر رہے ہیں این صوبان مولا رسول اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں ایک اور کاغذ پہ لکھی تھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت جدید کی حدیث ہے اور پھر آپ نے فرمائی یہ ہو کر رہے گا ایسا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسلام مسلمان کو فتح یاد کرے گا لیکن یہ سارے واقعات آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوں گے اور یہ ترمزی کی حدیث ہے ابو رہ کہ پر سے پھر عالم چلیں گے جن کو کوئی روک نہ سکے گا اور اسرائیل کو آپ نے کہا سورے بنی اسرائیل مکلانی کریم کی آئے ہے کہ جو ہے سب بکھرے ہوئے تھے تھے ساری دنیا میں فیضا جاب الآخرت جی نا بھی کم لیکن جب یہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے تو ہم تمہیں سمیٹ لائیں گے ساری دنیا اسرائیل انیس سو میں بنایا انیس میں اقوام متحدہ قائم ہوئی ہے انیس میں اسرائیل بنا اس وقت تک دنیا سے ان کو سمیٹنے کا کو تصور تھا نہیں ساری دنیا میں بکھر ہوئے تھے رشیا میں بہت بڑی تعداد لیکن یہ سمٹ سمٹ کر سے ساری دنیا سے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں پورے تو کیا یہ قرآن کریم کی ساحل کی تصدیق نہیں ہے فیضہ عجاب عبدالآخرت جی نا بھی اور یہ کیا اس لیے نہیں ہے حضور اقبص کی مطابق کہ ساری دنیا سے کوڑا سمیٹ کر ایک جگہ کر دیا جائے تاکہ ایک ہی دیا سلائی میں جل کے خاک ہو جائے یہ اس لیے نہیں ہے تمام دنیا سے کیونکہ ایک ایک جگہ چننا تو بڑا مشکل ہے ساری دنیا میں تو خود ہی وہ اپنا کو اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ سارے مقامات حضور پائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ پیشگوئیاں اگر ہم نے لکھ کے چھاپ دی ہوتی تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے لکھ کے چھاپ دی لیکن یہ ڈیڑھ ہزار برس سے جو ہے جس کی دعوے میں موجود ہیں سارے واقعات اور مقامات اور نام کے ساتھ اور بائی نیم اور اس جغرافی کے ساتھ جو انیس میں بنا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسٹیج حضور کی پیشگوئیوں کا مکمل طور سے تیار ہو رہا اب اس کے بعد قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ ہوگا کیا کس طرح سے وعدے پورے ہوں گے مجھے تو مشکل نہیں لگتا جو جس طرح سے قرآن کریم بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں دستوں کی ربان کرے گا اسلام دشمنوں اور تم اپنی قوتوں کا مزہ ایک دوسرے کو چکھاؤ سکوم ایک, ایک, ایک راستہ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمام اسلام دشمن طاقتیں شیطانی طاقتیں پوری طاقت سے اسلام پر حملہ ور گی توڑ دیں گی یہاں تک کہ دنیا میں اسلام کے نام لیوا باقی رہیں گی لیکن اس کے بعد خود ہی یہ طاقتوں کا استعمال ایک دوسرے کے خلاف کریں گی یہ ایک فطری جدلی عمل ہے جو ہوتا ہے ہمیشہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے یہ تو سائنس کا فارمولہ ہے طاقت جب کسی کی بےحد بڑھتی تو اس طاقت کا رد عمل بھی ہوتا ہے امریکہ آج دنیا کا بہت بڑا چودھری بنا ہوا ہے شیطان کا بڑا ایجنٹ بنا ہوا جس کی اللہ کے اصول نے فرمایا لطف صحاح میں بیت البیاؤ کو آپ نے کہا لیکن حدیث میں کا ہے مسلمانوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور بی الب یہ الفاظ تو اگر اس وقت کوئی وائٹ ہاؤس ہے تو وہی وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس اور کوئی ایجنٹ ہے دنیا میں سب سے بڑا وائٹ ایجنٹ ہے کوئی تو مسٹر بش ہے ظاہر بات ہے شیدان کی جو گیارہ ستمبر سے اس ایجنڈے پہ کار فرما ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو مغلوب کر دیا جائے اور اسلامی تحریکوں کو جو ہے رادہ درگاہ کر دیا جائے اور اس شخص کو جو اسلام کا نام لے اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس کو جو ہے ٹارگیٹ بنا لیا جائے جو گیارہ ستمبر سے انہوں نے دنیا میں ایک بین الاقوامی مہم چلائی ہے اگر وہ ہیں حضور کے ارشادات واضح ہیں کہ یل میسر یہ وفادات آپس میں ایک دوسرے کو لالچ لیکن سونے کا پہاڑ لڑا دے گا آپس میں حضور نے فرمایا تو یہ لالچ وفادات پھر سوچیں گے فرانس اور جرمنی بھی کہ ہمارے اسلحہ اصلوں میں نہیں رہے اس مارکیٹ میں تو خالی ایک ہی دکان چل رہی ہے امریکہ اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں یہ اقتصادی کشمکش انہیں جو ہے لڑنے پہ سیاسی طور پہ تیار کرے گی اور جہاں تک یہ کلچر کا دبدبہ ہے ساری دنیا میں ان کے ویسٹرن کلچر کا اس سے بھی اب جائیں گے آپ گناہ میں بہت دن تک کشش نہیں رہتی جنگم ہوتا ہی یہ شروع میں مٹھاس اور بعد میں ربڑ رہ جاتی ہے صرف نہ کچھ نہیں رہتا یہ تہذیب یہ کلچر جو آپ کو بہت اٹریکٹو لگ رہا ہے اس ٹائم آپ کو کپڑے اتار کے گھٹنے ننگے نیکر پہن کے ٹہلنا اچھا لگ رہا ہے چونکہ حکمرانوں کی تہذیب جو ہے نا اقبال نے کہا نا جادوے محمود کی تاثیر سے چشمے ایاز دیکھتی ہے ہلکا گردن میں سازے دل بھری غلاموں کے گلے میں توق ڈالو تو اس کو بھی ہار سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ بادشاہوں کی تہذیب اچھی لگتی ہے لوگوں کو ان کی ننگے مٹکتے وے, ناچتے ہوئے مسخرے اچھے لگ رہے ہیں ہمیں ٹی وی کی سکرین پہ ہوئے وہ گنڈے بدماش جنہیں ہم اپنے گلی میں برداشت نہیں کر سکتے انہیں ہیرو بنا رہے ہیں ہم سیاسی پارٹیاں بھی ان سے اپنے الیکشن کے لیے جو ہے اپیلیں جو جوتے کھانے کے قابل تھے وہ ہیرو بن کے ہمارے ہاں موضوع مہمان بنتے ہیں وہ لوگ انٹرنیشنل رنڈیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں موز... انعام پاتی ہیں بیوٹی کانٹرس جیتنے والیوں کو تاج پہنا جاتے ہیں ہمارے ہاں جو اپنی شرم ویا کو نیلام کر کے آتی ہیں یہ شیدان نے جو ہمیں الٹا پٹی پڑھائی ہے نا جو ہمیں پاگل بنا دیا ہے یہ بہت دن نہیں چلے گا کہ آ جائے گی زیادہ کھانے سے بہت زیادہ کھاتے نا کچھ یادوں کہ آ جاتی ہے یہ تہذیب کہ کر دے گی اپنے آپ اپنی یہ معاشی صاحب بھی جائے گا سیاسی زبان بھی جائے گا اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے خود خودکشی کرے جو شاخ نازک پہ آشیانہ نہ بنے گا نا ہوگا اس کا تجربہ تو آپ کو بھی ہوگا گھر میں ٹی وی بڑے احمانوں سے لاتے ہیں ایک, ایک سال کے بعد سب بیٹنے لگتے ہیں کیا آپ نے لیا ہے گھر میں تب سب سب سب ہو جاتے ہیں آپ بیوی بی کو چھ مہینے خوب گھماتے ہیں آپ پارٹیوں میں ساتواں پا مہینے میں ڈھانٹنے شروع کر دیتے ہیں کہ ایک ہی گھر بیٹھو ہر گنا سے دل بھر جاتا ہے آدمی کا زیادہ دن نہیں چلتا یہ تہذیب جو آج بڑی آپ کو چکنی چوپڑی لگ رہی ہے ہم لوگوں کو اس سے دل بھر جائے گا پھر وہی پاکیزہ حضور کا معاشرہ پھر وہ صحابہ گرام کا وہی وفا محبت اخلاص محبت کا مو معاشرہ انسانوں کو وہی بھائے گا آپ نے فرمایا اگر ایک دن بھی رہ گیا اس دنیا میں یہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر ایک دن بھی رہا اس دنیا کے ختم ہونے میں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایک دن بھی رہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہ دنیا قیامت آ نہیں سکتی آپ نے فرمایا جب تک اس پہ اللہ کا کلمہ غالب نہ ہو جائے چاہے اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک ہی دن باقی یعنی یہ دنیا کا اینڈ نہیں ہو سکتا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے حضور نے شاد فرمایا کہ اگر اس دنیا میں ایک دن بھی باقی ہے ختم ہونے میں حضور کے الفاظ بھی سناتا ہوں آپ کو لہولم جب کی منت دہاری اللہ یومن لبا صناری بہتی ہے معمولیات جوہر نبو او کی حدیث دنیا کے خاتمے پر اگر صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو بھی اس سے پہلے پہلے دنیا میں اسلام کو غالب ہونا ہے یعنی دی اینڈ اسلام کا جو ہے اسلام پر ہوگا دنیا کا جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک چیلنج کے ساتھ شروع ہوئی ہے دنیا شیطان نے کہا تھا انسان اس قابل نہیں کہ وہ خلافت قائم کرے اللہ نے کہا تھا نہیں اس قابل ہے میں بھیج رہا ہوں تو گمراہ کر لے اس کو اس چیلنج میں اللہ نہیں ہار سکتا اس میں شیطان کو ہارنا ہے اور یہ کہاں سے ہوگا اس کو میں اگلے سے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ اللہ کا وعدہ کس سرزمین سے پورا ہوگا حضور کے اشاد کے مطابق ابھی تو اقبال کو نشاد پر ختم کرتا ہوں کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ آسما ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما اپا ہو جائے گی پھر جبیں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ سوچتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا, کیا ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے پورے ہوں گے یہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے میں اس موجودہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ علم کو جس طرح سے مقامات علم جیسے کو ایجوکیشن بیٹھ کے پڑھایا جا رہا ہے جس سے اس میں اللہ کا حوالہ غائب کر دیا گیا ہے جو آج موجود مروجہ پھر اس کو اس کو کہہ رہا ہوں جس طرح امسان کو علم تو ہم دنیا کو دیا ہے اور حکمت وزالد المومن علم مسلمان کی ویراث ہے لیکن اس علم کو اس چیز کو جیسے آپ کے معاشرے کو جیسے آپ کے گھروں کو وہ اپنے مفاد میں استعمال کر رہا ہے اس طرح سے اس چیز کو بھی وہ اپنے مفاد میں استعمال ہے اسی پہلو کو کہہ رہا ہوں اس پہلو کو جو شیدان داخل کر رہا ہوں اس میں سمجھا اس پہلو کو صرف کہہ رہا ہوں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ جو اقبال اقبال کے تو شہر پہ قدم کیا ہے میں آج کل مطلب جو میرا جی ہیں منٹو ہیں سا ہیں یہ عزمت چپتا ہیں فوش کو بھرے دے رہے ہیں اردو ادب کو تو یہ شہدان کی چال ہے کہ ادب کو ہمارے فوش سے بھر رہا ہے ہمارے فیسٹول پروگراموں کو ہمارے کلچر پروگراموں کو فیشن کے پرانے بیوٹی کانٹسٹ ہیں عورتیں لپسٹک پاؤڈر لگا رہی ہیں دن بھر اسی میں لگا رہی سب کچھ شیدان کا ایک بنایا ہوا ماحول ہے وہ ہمارے نام ساتھ مل کے ہماری مکس گیدرنگ ہماری ساتھ پارٹیاں ہمارے گھر ساتھ بن رہے ہیں ساتھ کالونیاں بن رہی ہیں پورا ایک جو ہے ہمارے میڈیا ہمارے رسم و رسائل ہمارے اشتہارات سب پہ اس کا غلبہ ہے ہماری تہذیب ہمیں حضور کی پہچانیں ہمیں داڑھی والے جو ہے برے لگ رہے ہیں ہمیں ٹوبی والے برے لگ رہے ہیں ہمیں پردے والی عورتیں بری لگ رہی ہیں یہ سب شہدان کے بہت شاندار ڈراما ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمیں حضور کی علامتیں بری لگ رہی ہیں اور اس کی اچھی لگ رہی ہے اس, اس کہنے پر تو ٹہنے نہیں کھول رہے ہیں شیزان کہنے پہ گھٹنے کھول رہے ہیں یہ جو ہے یہ چیز کو میں کہہ رہا ہوں جہاں تک اس کا ہماری سوسائٹی میں حصہ ہے جہاں تک نہیں ہے اس کو تھوڑی کہہ رہا ہوں عربی کے اندر کیا کچھ نہیں فوج بھرا جا رہا ہے تو اس کا مطلب میں قرآن کریم کو کہہ رہا ہوں عربی کو آج جدید عربی کے نام سے جو ہے عربی کے الفاظ نکالے جا رہے ہیں فرنچ بھری جا رہی ہے اس میں مسئلہ عربی میں آپ کہیں گے تمہارا نام کیا ہے تو کہیں گے ما اسم کا اب جدید عربی میں کہیں گے ایشی سمچ مطلب وہ عربی ہے ہی نہیں دوسری عربی ہے اس لیے یہاں کا مولانا جب بھی جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں کہہ پاتا کیونکہ عربی کو بھی انہوں نے کاٹ لیا قرآن کریم سے اس میں بھر دیا انگریزی فرینچ کو بھر دیا ہر چیز میں وہ شیطان اپنا حصہ لگا رہا ہے اپنا حصہ اس کو میں کہہ رہا ہوں اردو میں بھی عربی میں بھی ہر چیز میں بھی لیکن جب میں عربی کو کہتا ہوں تو قرآن کو نہیں کہتا اور جب اردو کو کہتا ہوں تو اقبال کو نہیں کہتا شیطان ایک شیطان ایک ٹیم ہے اس کا وہ ہے چیف ہے شیطان پوری ایک ٹیم ہے اللہ مسلی اللہ محمد اموالم کا صلی اللہ علیہ او اللهم بارك على بني وهعلى مدر ما بارك تعالى إبراهيم وعلى آل سيدنا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا